امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے